بسم الله الرحمن الرحيم السلام عكمم ورحمت الله و برکات ہو الحمد الله الحمد الله وقف والصلح والسلام وعا اللهہ نب بعدہ اما بعد۔ رحیم ربرحلی صدری ویسر آمین یا العالمین آج ہم ان شاء اللہ صورت العام آئت نمبر ایک تک پڑھیں گے سب سے پہلے انہی آیات کی مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی اللہ لفسی ترجمہ جیسا کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا وہاں پہ اللہ رب العزت نے مشرقین مکہ کی اس گمراہی کا ذکر کیا تھا کہ پیدا اللہ نے کیے ہیں عطا اللہ نے نعمتیں کی ہیں لیکن ان ظالموں نے خود ہی وہ چیزیں وہ نعمتیں جو اللہ کی عطا کردہ تھیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس میں سے اللہ کے نام کا نکالتے لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیا وہ چیزیں اوروں کے نام کر دی اب جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کے متعلق مختلف قسمیں بیان کی ہیں ان کے فوائد ان کے ثمرات بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا بھی ذکر کیا اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے جانوروں کی مختلف قسموں کی پیدائش کا ذکر فرما کر مشرقین مکہ کو ان کی گمراہی پر متنبع کیا ہے کہ ان بے بصیرت لوگوں نے کیسے قادر مطلق علیم اور خبیر کے ساتھ کیسے بے خبر اور بے شعور بے جان اور بے بس چیزوں کو اس کا شریک اور ساجی بنا دیا پھر ان کو سرات مستقیم اور صحیح راہ عمل کی طرف ہدایت فرمائی کہ جب وہ ان چیزوں کے پیدا کرنے اور تم کو عطا کرنے میں کوئی صحیح شریک نہیں تو عبادت میں ان کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو اکیلے نے پیدا کیا ہے اکیلے نے بنایا ہے تو کیوں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مطلب ہے پیدا کرنا وہی ہے جس نے پیدا کیا معروشات ارش سے بنا ہے جس کے معنی اٹھانے کے اور بلند کرنے کے ہیں اور مراد یہاں سے معروشات سے مراد درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور اور بعض ترکاریاں وغیرہ اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ماروشات بھی پیدا کی اور غیر و ماروشات بھی اس میں وہ درخت آئیں گے جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی خواہ و تنادار درخت ہوں جن کی بیل ہی نہیں یا بیل دار ہوں مگر ان کی بیلیں زمین میں ہی پھیلی ہوتی ہیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی جیسا کہ تربوزہ وغیرہ اور نقل کے معنی ہے کھجور کا درخت ذرا ہر قسم کی کھیتی زیتون درخت زیتون کو بھی کہتے ہیں اس کے پھل کو بھی کہتے ہیں اور رمان انار کو کہا جاتا ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے باغات میں پیدا ہونے والے درختوں کو دو قسموں میں بیان کیا ایک وہ جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور دوسری وہ جن کی بیلیں چڑھائی نہیں جاتی اور اس میں اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالگا کی طرف اشارہ کیا کہ مٹی ایک ہے پانی ایک ہے، ہوا فضاء ایک ہے ہے لیکن دیکھ لو کیسے کیسے مختلف انداز میں پودے پیدا کر دیے اس نے پھر ان کے پھلوں کی تیاری سبزی اس کی شادابی اور ان میں رکھے ہوئے ہزاروں خواص اور آثار کی رعایت سے کسی درخت کا مزاج ایسا کر دیا کہ جب تک بیل اوپر نہ چڑھے تو پھل ہی نہیں آتا اور آ بھی جائے تو بڑھتا نہیں باقی نہیں رہتا جیسے انگور وغیرہ اور کسی کا مزاج ایسا بنا دیا کہ اس کی بیل کو اوپر چڑھانا بھی چاہو تو نہ چڑھے اور اگر چڑھ بھی جائے تو اس کا پھل کمزور ہو جائے جیسا کہ خربوزہ وغیرہ اور بعض درختوں کو مضبوط تنوں پر کھڑا کر کے اتنا اونچا لے جایا گیا کہ انسان ویسا کام نہیں کر سکتا اس کے بعد خصوصی طور پہ اللہ تعالی نے نخل اور ذرا یعنی کھجور کے درخت اور کھیتی کا ذکر فرمایا کھجور کا پھل عام طور پہ تفریحن بھی کھایا جاتا ہے اور بوقت ضرورت اس سے پوری پوری غذا کا کام لیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیتون اور رومان کا ذکر کیا یعنی انار زیتون کا پھل زیتون جو پھل بھی ہے ترکاری بھی ہے اس کا تیل سب تیلوں میں سب سے زیادہ مفید شفاف اور نفیس بھی ہے اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں ہزاروں بیمار ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج زیتون کے تیل میں ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں متشا بھی متشا بھی یہ اللہ کے کمالات ہیں یہ رب کے قدرت ہے کہ ہر ایک کے پھل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ اور ذائقے کے اعتبار سے ملے جلے ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذائقے اور رنگ مختلف ہوتے ہیں ان تمام اقسام کے درختوں اور پھلوں کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے انسان کو دو حکم دیے پہلا حکم خود انسان کی خواہش اور نفس کے تقاضے کو پورا کرنے والا کو لو منسمر ہی ادا یعنی جب ان درختوں اور کھیتوں کے پھل آ جائیں جب یہ پھل دار ہو جائیں تو کھاؤ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ جتنی قسم کے پھل ہیں درخت ہیں جو بھی ہے یہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تمہارے لیے تھا اسی لیے کلو تم ہی کھاؤ اذا اسمر اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درختوں کی شاخوں اور لکڑیوں میں سے پھل نکال لانا تمہارے تو بس کا کام نہیں ہے جب وہ پھل بھی عز اللہ نکل آئے تو ان کے کھانے کا اختیار اسی وقت حاصل ہوگا خواہ وہ ابھی پکے بھی نہ ہو دوسرا حکم وہ آتو حق کہ حسادی آتو کا معنی ہے لاؤ یعنی ادا کرو حساد کہتے ہیں کھیتی کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کے وقت کو اور حق کا کہتے ہیں حق کو مانی اس کا کیا ہے کہ جب اس کی کٹائی کا وقت آ جائے تو تب تم اس کا حق ادا کرو یعنی زکوات ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار پانچ ویسک تقریباً ہمارے پاکستان کے حساب سے بیس من بیس من تک نہ ہو جائے تو اس پر زکوات نہیں ہے جب بیس من ہو جائے گی تو پھر اس میں سے زکات نکالی جائے گی اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے سے راب کریں یا جو زمین خود بخود نمیز سے راب ہو جائے تو اس کی پیداوار سے دسواں حصہ زکوات ہے یعنی دسواں حصہ اس میں سے زکوات کا نکالا جائے گا اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے یعنی انسان کی اپنی محنت لگے اس پہ انسان خود محنت مشقت سے پانی دے اپنی کھیتی کو تو اس میں سے نصف اشر یعنی بیسواں حصہ زکوۃ ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تصرفو انب المصرفین یعنی حد سے زیادہ خرچ نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو ناجائز جگہ پہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے اعتدال سے بڑھ کے خرچ کرنا بھی اسراف ہے کھانے پینے میں زیادتی بھی منع ہے اسی طرح اتنا صدقہ کر دینا اتنا صدقہ کر دینا کہ انسان خود محتاج ہو جائے خود لوگوں سے مانگنے لگ جائے یہ بھی اسٹاف ہے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک بنی اسرائیل میں فرمایا وت عز القربہ حق مسکین ولاۃ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو مسکین اور مسافروں کو بھی دو لیکن فضول خرچی نہ کرو کیوں ان المبری نہ خوان فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے ایک فضول بحث کرنا دوسرا مال کا ضائع کرنا تیسرا بکثرت سوال کرنا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وامن النامی ہمولہ و فراشا سے مراد وہ جانور جن پر سواری کی جاتی ہے مثلاً اونٹ بیل اور فارشا سے مراد وہ جانور جو چھوٹے ہیں جیسے بیڑ بکری جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ اپنا احسان بتایا کہ اللہ تعالی ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دونوں طرح کے جانور پیدا کیے کچھ ایسے ہیں جن پر سواری کی جاتی ہے جو تمہارا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو اسلام جب نہیں آیا تھا تو اربوں کی جہالت کا بیان پیچھے آپ نے پڑھا کہ انہوں نے چوپاوں کو حرام قرار دے دیا کسی کو بحیرہ صاحبہ کسی کو وسیلہ بنا دیا تو اللہ رب العزت نے اب ان آیات میں ان جانوروں کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہی کے ذات ہے جس نے آٹھ قسم کے جانور پیدا کیے بیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑے جانور پیدا کیے اگر اللہ تعالیٰ نے باغات پیدا کیے ہیں تو جانور بھی پیدا کیے کچھ ایسے ہیں جو بیڑوں میں سے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بکریوں میں سے ہیں نر ہیں مادہ ہیں سیاہ ہیں سفید ہیں اسی طرح اونٹ ہیں گائیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو پیدا کیا ہے تو رب نے اس بات کا تو حکم نہیں دیا کہ تم جسے چاہو حرام کر لو جسے چاہو حلال کر لو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے لیکن تم نے خود ان میں سے کسی کو حلال کر لیا کسی کو حرام کر لیا بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح کھیتی باڑی اللہ نے پیدا کی جس طرح کھیتی پھل اللہ نے پیدا کیے اسی طرح جانور بھی اللہ نے پیدا کیے تھے اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کو حلال کر لو اس کو حرام کر لو ان مشرقوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال و حرام کر دیا کسی کو اللہ کے نام پہ کر دیا کسی کو غیر اللہ کے نام پہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے امر بن عامر کو جہنم میں اپنی انتریاں ہوئے دیکھا سب سے پہلے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور اسی نے چھوڑے تھے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر میں موجود ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو دینِ حنیف پر پیدا کیا لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے کی میں نے ہرگز کوئی سند نازل نہیں کی یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے آئیے انی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واہو ولدی اور وہی اللہ ہے واہو ولدی اور وہی ہے جس نے انشا پیدا فرمائے جناتین باغات معروشات چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے معروف شات اور بغیر چڑھائے ہوئے ون نخلا اور کھجورے ذرا اور کھیتی مختلف مختلف ہیں اکولو ان کے پھل پانی ایک ہے جگہ ایک ہے ہوا ایک ہے لیکن رب کی کرنی دیکھو رب کی قدرت دیکھو اس نے خجور کھیتی مختلف ذائقے مختلف مزے مختلف ان کا پھل یہ سب اللہ نے بنایا و زیتون اور زیتون ورمانہ اور انار متشابی ملتے جلتے بھی وغیرہ متشع بھی اور نہ ملتے جلتے بھی کلو کھاؤ من سمری ہی اس کا پھل اذا جب اس وہ پھل لائے وہ آتوں اور تم دو حق کہو اس کا حق یوم ہسادی ہی اس کی کٹائی کے دن ولاشو اور نہ تم اسراف کرو انحو بے شک اللہ لا يحب المصنفین نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو من الامی اور پیدا فرمائے چوپائے چوپائے من الامی اور چوپایو میں سے کچھ یہ پیچھے والا فارا انشا پیدا فرمائے باغات تو یہاں ومین النای اور چپایوں میں سے یعنی کچھ چوپائے بھی اللہ نے پیدا کیے تو ان چپایوں میں سے ہملہ بعض ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں وفرشا اور کچھ ایسے جو زمین سے لگے ہوئے ہیں کلو کھاؤ مما اس میں سے کا کام اللہ تمہیں رزق دیا اللہ نے ولاو اور نہ تم پیچھے چلو خطوط شیطان شیطان کے قدموں کی ان نہ یقیناً وہ ادو دشمن ہے مبین الظاہر ازواج۔ اسی طرح آٹھ قسمیں یعنی اللہ نے جس طرح تمہارے لیے کھیتی پیدا کی تمہارے لیے پھل پیدا کیے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی اسی طرح اللہ تعالی نے ہی تمہارے لیے آٹھ قسم کے جانور بھی پیدا کیے سمان اداس باز آٹھ قسم آٹھ قسمیں مین جانی بھیڑ میں سے اس نے ان دو وہ مین الماضی اور بکری میں سے اس نے ان دو کول کہہ دیجیے آ رہ کیا دونوں نر ہرما حرام کیے ہیں اللہ نے امل ان یا دونوں مادہ اما یا وہ بچہ عشت ہی لپٹے ہوئے ہیں اس پر ارحام دونوں ماداؤں کے رحم نبی اونی تم خبر دو مجھے بے علم علم کے ساتھ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ومن الابری اور اسی نے پیدا فرمائے اونٹوں میں سے اس نے دو ومن البکری اور گائے میں سے اس نے ان دو یعنی مادہ اور نارونٹ اور مادہ اور نرگائیں کل کہہ جیجئے آزا کرین کیا دونوں نر حرمہ حرام کیے ہیں اللہ نے امیل ان ہیں یا دونوں مادہ امیل یا وہ بچہ کے استعمالت لپٹے ہوئے ہیں علیہ اس پر ارحام انسی ہیں دونوں مادہوں کے رحم ام کنتم یا کہ تھے تم شہادہ حاضر از جب وساکم اللہ بی حاضر جب وسیعت کی تھی تمہیں اللہ نے اس کی فَمَنْ أَغْلَمْ پھر کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جس نے افترہ گھڑا علاللہ اللہ اللہ پر قادباً جوٹ کیوں لیو ذلہ تاکہ وہ گمراہ کرے انناسا لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے ان اللہ بے شک اللہ لا يهد القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین